صورت القصص کی آیت نمبر بیس ہے قالط مدین ایک شخص شہر کے دور سے دوڑتا ہوا آیا کالیا موسا بھی کلی اختلو کا اور اس نے آ کر کہا کہ اے موسا علیہ السلام شورا والے ملا آپ کے بارے میں سازش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کریں فخر من الناصحین آپ یہاں سے نکل چلیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں یہ جو اراکین حکومت اور معاونین حکومت ہوتے ہیں یہ فرعون کی الوحیت فرعون کی حاکمیت اور اس کے تاغوتی نظام کو سنبھالنے کے بنیاد ہوتے ہیں بنیاد بنیادی رکن ہوتے ہیں یہ وکال فراون القصص کی کییت نمبر 38 ہے فرعون نے اپنے اراکین پارلیمنٹ اور اراکین شورا کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ اے ملا اے میرے معاونین ما علمت لکم من الہ غیری میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے اسے نہیں جانتا یعنی تم لوگوں کے اوپر میں الہ ہوں اور حاکی میں اعلی ہوں گویا کہ ان کے بغیر اس کی الوحیت قائم نہیں رہ سکتی یہی وجہ ہے کہ جب موسا علیہ السلاط وسلام نے فراون کے خلاف بدعا فرمائی تو اس میں خصوصی طور پر فرعون نہیں بلکہ فرعون اور اس کے ساتھیوں اراکین حکومت ملا سب کو شامل کیا اور سب کے خلاف بدعا فرمائی سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاسی میں مذکور ہے وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا موسی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا اے ہمارے رب یقینا تو نے فرعون اور اس کے ملہ کو اور اس کے اراکین حکومت کو دنیا کی زندگی میں بہت آسائش اور مال و دولت عطا کی ہے ربنا لي يضل عن سبيلك اے ہمارے رب یہ تو اس مال و دولت کو استعمال کر کے آپ کے راہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں رب نطمس على مشدود مشدد على بھیم اے اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے وشد على قلو اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے فلاں العذاب علیم تاکہ وہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ کیف کئی فلاح وہ فی الظلم یقیناً یہ لوگ اس بدوا کے مستحق کیوں نہیں ہوں گے حالانکہ یہ ظلم میں تو شریک ہیں صورت العراف کی آیت نمبر ایک سو تین میں آتا ہے فو الم بحا یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ مسا علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ملع یعنی اراکین حکومت کی طرف بھیجا فولا من لیکن انہوں نے یعنی فرعون اور اس کے اراکین حکومت نے اس دعوت کو قبول نہ کرتے ہوئے ظلم کیا اور حد سے گزرے وہ مل متکر ہو یہ فرعون کے ساتھ ہی تو مل کر تکبر کرتے ہیں صورت المؤمنون کی آیت نمبر چھیالیس میں مذکور ہے الا فراؤ ن و مل اہ فسط برو عالین اور مثال اصلاۃ السلام کی جو دعوت تھی وہ خصوصی طور پر صرف فراؤن کے لیے نہیں تھی بلکہ فرعون اور اس کے اراکین حکومت کے لیے تھی فضانی کا برہانہ ربی کلا فرآن فاسقین یعنی مثال اصلاۃ السلام کے پاس جو دو معجزے تھے لاٹھی اور سفید چمکدار ہاتھ یہ دونوں معجزے دلیلیں تھیں فرعون اور اس کے اراکین حکومت کے لیے لیکن انہوں نے تکبر کیا مسلمانوں کو انہوں نے مصیبت اور آزمائش میں ڈالا مسلمانوں کو در بدر کیا اور ان پر ظلم ڈھائے سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں مذکور ہے فما امن علی موسا فراؤن دیکھیں یہاں پر بھی یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی قوم پر جو ظلم کرنے والے تھے وہ فرعون اور اس کے اراکین حکومت تھے وہ مل جل کر سب کے سب مل جل کر موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اور ان کی قوم پر اور اہل ایمان پر ظلم کیا کرتے تھے فمافین جب اللہ جلجلال مصا علیہ صلاحت وسلام کی دعا قبول کر لی فراؤن کے خلاف جو بد دعا انہوں نے کی تھی وہ دربار الہی میں قبول ہوئی اخذهم العذاب العضاب العلیم وغیرہ اللہ تعالی کے سخت دردناک عذاب نے انہیں پکڑ لیا اور وہ سب کے سب فرعون کے ساتھ ہی غرق ہوئے وسبحان المنتقم العادل العاد من جنس العمل عمل اور وہ منتقم جو کہ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ جل جلالہ جو کہ انصاف کے ساتھ انتقام لیتا ہے وہ یقینا پاک ہے والجزاء من جنس العمل عمل اور بدلہ جو ہے وہ تو عمل ہی کے جنس سے ہوتا ہے جیسا ایکشن ہوگا ویسا ہی ری ایکشن بھی ہوگا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی رد عمل بھی ہوتا ہے سورہ یہود کی آیت نمبر چھیانوے ستانوے اور اٹھانوے میں مزکور ہے ولقط ارسلنا ناموسعد آیاتینا و سلطان امبین الا فراؤن و ملی فتباء امرا فراؤن اما امر فراؤن اب رشید یخد مقم ہو یوم القیامتیفا اردحمنار اسلو المورود۔ یہاں یہ مضمون ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسا علیہ السلاۃ والسلام کو ہم نے اپنے معجزات اور کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے اراکین حکومت کی طرف تو انہوں نے مساعیہ سلاۃ والسلام کی بات کو ماننے کی بجائے فرعون کی بات مانی اور فرعون کی جو بات تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اس کا نتیجہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے سامنے ہوگا اور ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے میرے بھائیوں آج کے درس میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی حکومت کے جو اراکین ہوتے ہیں حکومت جن کے ذریعے قائم رہتی ہے ان کا کیا حکم ہے اور قرآن کریم نے ان کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا ہے ہم نے آج کے سبق میں یہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ ہم ان فوجیوں اور چھوٹے چھوٹے معاونین کا ذکر کریں گے جو کہ ان ملا اور اراکین حکومت کے لئے سہارا بنتے ہیں اللہ جل جلالہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وصحب اجمائین سبحان کشد الکۃ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ